آج کے درف کا آغاز ہم صورت الماہدہ کی آیت نمبر اٹھاسی سے کر رہے ہیں لیکن اس آیت کریمہ میں جو مضمون ہے وہ پہلی آیت کریمہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے گزشتہ درف کا اختتام ہوا تھا آیت نمبر ستاسی پر اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں ان لذیذ چیزوں کو ان پاکہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے بلادو اور حد سے تجاوز نہ کرو انہ لمۃ بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اللہ ان کو پسند نہیں کرتا اور آیت نمبر 88 کا مفہوم یہ ہے اللہ فرماتے بلوم اماں رضا کم اللہ حلال بہ اور اللہ نے تمہیں جو کچھ حلال اور لذیذ چیزیں دے رکھی ہیں ان کو استعمال کرو ان کو کھاؤ بک اللہ الذي انتم تم مؤمنون اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اب اس ایت کریمہ میں ویسے تو حکم ہے کہ کھاؤ بقلوما رضا کا کم <اللَّه> اللہ نے تمہیں جو حلال اور لذیذ چیزیں دی ہیں ان کو کھاؤ لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف کھانے سے متعلق نہیں پینے سے متعلق بھی ہے پہننے سے متعلق بھی ہے رہنے سے متعلق بھی ہے اوڑھنے سے متعلق بھی ہے سواری سے متعلق بھی ہے غرضے کے استعمال کی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے یہ حکم تعلق رکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو استعمال کرو خواب کھانے پینے کی کوئی چیز ہو یا لباس ہو یا سواری ہو یا مکان ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ کل ما معاشا وقت ما معاشی مختصن اسنتین صرفا او مخیلا جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو یعنی حلال چیزوں میں سے ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حلال ہو یا حرام ہو سب کھا سکتے ہو جو حلال چیزیں ہیں جو بھی میسر آئے چاہے دال میسر آئے اور چاہے قورمہ میسر آئے چاہے اچار اور چٹنی ہو اور چاہے قیمہ ہو اور پرندوں کا گوشت ہو جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو سادہ لباس پہنو تو بھی اجازت اور قیمتی لباس پہنو جو کہ حلال ہے تو بھی اجازت البتہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک تو فضول خرچی اور دوسرے تکبر یہ دو چیزیں نہ ہو فضول خرچی بھی نہ ہو اور نمود و نمائش دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنا اور غرور اور تکبر یہ بھی نہ ہو آج ہم میں سے بعض کے اندر یہ دونوں بیماریاں پائی جاتی ہیں اسراف اور فضول خرچی بھی اور نمود و نمائش اور دکھاوا بھی بے بہت سارے لوگ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہی استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں حد سے زیادہ اسراف کرتے ہیں خاص طور پر میری بہنیں اور بیٹیاں بعض اوقات بیسیوں جوڑے گھر میں رکھے ہوئے ہیں پہننے کے اور دسیوں دس جوڑے رکھے ہوئے ہیں جوتوں کے اور کئی کئی سیٹ رکھے ہوئے ہیں زیورات کے تاکہ ہر دعوت کے اندر اور ہر پارٹی کے اندر اور ہر پروگرام کے اندر وہ نیا لباس پہن کر نیا جوتا پہن کر اور نئے زیورات پہن کر دوسری عورتوں پر اپنی امارت کو اپنی بڑائی کو ثابت کر سکے عورتوں میں بھی یہ بیماری ہے مردوں میں بھی یہ بیماری ہے لیکن شاید خواتین میں یہ زیادہ ہے اخبار میں ایک دفعہ پڑھا تھا جہاں تک مجھے یاد آتا ہے فلپائن کا جو ڈکٹیٹر تھا مارکوس جب وہ بھاگا تو تفصیلات چھپی تھیں مجھے اب صحیح طرح تو یاد نہیں ہے لیکن اس کی جو بیگم تھی ایک ہزار تو صرف جوتوں کے جوڑے تھے ایک ہزار سے زائد یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ہزار دو ہزار جوتے رکھنے کے لیے جگہ کتنی درکار ہوگی بس رکھے ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں تو یہ اطراف اور فضول خرچی افسوس یہ نہیں ہے کہ کافر اور فاسق اور فاجر لوگ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں بلکہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ بہت سارے ہماضے ہمارے دیندار لوگ نمازی لوگ حاجی لوگ وہ بھی فضول خرچی سے باز نہیں آتے ہیں بالخصوص دعوتوں کے موقع پر شادیوں کی دعوتیں بارات کی دعوت ولیمے کی دعوت بعض اوقات ایک ایک دعوت میں پچیس پچیس کھانے تیس تیس کھانے چھ سات قسم کا تو سالن ہے چار پانچ قسم کے چاول ہیں پھر پانچ چھ قسم کا سلاد ہے پھر پانچ چھ قسم کا میٹھا ہے پورے بازار لگاتے ہیں بعض دعوتوں میں پورے بازار وہ کائم کرتے ہیں یہاں چلے جائیں آپ کو ہر طرح کی مچھلی ملے گی ادھر چلے جائیں چھوٹا گوشت ادھر بڑا گوشت ادھر کباب ادھر پکے حیرت ہوتی ہے یعنی بات دین داروں کو یہ دیکھتا ہوں اللہ جانتا ہے مجھے تو سخت تکلیف ہوتی ہے ایسے مواقع پر ہی دینداری کا پتہ چلتا ہے صرف पढ़ने से سے اور صرف सर سر پر سجانے سے اور صرف پگڑی باندھ لینے سے دینداری کا پتہ نہیں چلتا عملی زندگی میں کیسا ہے معاملات میں کیسا ہے کردار میں کیسا ہے اخلاق میں کیسا ہے اس سے دینداری کا پتہ چلتا ہے تو بڑوں کی دیکھا دیکھی جو چھوٹے ہیں جو غریب ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ فضول خرچی کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں تو یہ ہماری گویا کہ روایت سی بن گئی عادت سی بن گئی فضول خرچی اس وقت سخت مہنگائی ہے بے روزگاری بھی ہے اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اگر ہم نے اس فضول خرچی کی عادت پر قابو نہ پایا تو ہماری زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی سادگی کو اختیار کرنا ہوگا کفیت شعاری کو اختیار کرنا ہوگا جیسا کہ پچھلے درسم بھی ارض کیا تھا ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چٹنی کے ساتھ ہی روٹی کھاتے ہوں اچار کے ساتھ روٹی کھاتے ہوں یا ہمیشہ کھجور کے ساتھ ہی روٹی کھاتے ہوں یا ہمیشہ روزے ہی رکھتے ہوں ایسا نہیں حضور روزے بھی رکھتے تھے اور افطار بھی فرماتے تھے کھجور کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتے تھے اور گوشت کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتے تھے تکلف نہیں تھا کہ فلاں چیز ہو تب ہی میرا دن گزرے گا مگر میں اس کے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہو سکتا آپ نے بہت قیمتی لباس بھی پہنا بہت سادہ لباس بھی پہنا بہترین اونٹنی پر بھی سوار ہوئے گھوڑے پر بھی سوار ہوئے اور گدے پر بھی بلا تکلف سوار ہو گئے اور پیدل بھی آپ نے سفر کیا ہے تو امت کے سامنے یہ نمونہ رکھ دیا کہ تکلفات میں تعیشات میں نہ پڑو اللہ پاک اچھا دے تو اچھا استعمال کر لو اور اگر حالات ٹھیک نہ ہوں تو سادگی کے ساتھ زندگی گزارو مگر نہ تو حرام کھاؤ اور نہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرو بکلوا رسم اللہ تم بھی مؤمنون اور اللہ نے تمہیں جو کچھ حلال اور لذیذ چیزیں دے رکھی ہیں ان کو استعمال کرو اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو یہ خطاب ہے خاص طور پر ایمان والوں سے تو ان کو جتلایا جا رہا ہے کہ تم تو اللہ کے ماننے والے ہو یہاں لہذا اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اللہ کی نیمتوں بھی نیمتوں کو بھی استعمال کرو تو ڈر کر ابھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ماہ مبارک آ رہا ہے میں پیشگی ہی آپ سب کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں اللہ پاک اس کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے لیکن رمضان کے مہینے میں بھی ہم فضول خرچی سے باز نہیں آتے ہیں لوگ افطاریوں کا اہتمام کرتے ہیں دعوت افطار کرتے ہیں اور از حد فضول خرچی شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہو جو سادگی کو اختیار کرے ہر ایک اپنی طاقت سے بڑھ کر انتظام کرتا ہے ایک دفتر پر نامعلوم معلوم طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں پکوڑے بھی ہیں سموسے بھی ہیں جلیبیاں بھی ہیں اور دہی بڑے بھی ہیں ہر قسم کے فروٹ بھی ہیں اور یہ تو جناب افطاری ہے کہتے ہیں کھانا تو بعد میں ہوگا کھاتے پھر بعد میں ہے یہ افطار ہے صرف اللہ اکبر پتہ نہیں کیسے پھر کھاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کھانا تو اصل میں بعد میں ہے یہ تو صرف زبان کا ذائقہ تھا چکھا گیا ہے تو افطار ہے چنانچہ اتنا کھاتے ہیں کہ رات کو ٹھیک طرح نیند بھی نہیں آتی پیٹ بھرا ہوا اور صبح پھر افطار شہری کے لیے دوبارہ اہتمام کرتے ہیں نہ کھائے جائے تو بھی ٹھوس ٹھوس کر پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر چبایا نہ جائے تو پھر کراچی والے پھینیاں اور کھجلے ان کو بنا بنا کر انڈھیلتے ہیں پیٹ کے اندر کے ان کو چبانے کی ضرورت تو نہیں ہے ان ڈھیل لیتے ہیں چنانچہ بارہ ایک بجے تک تو کھٹے ڈکار ہی مارتے رہتے ہیں یعنی وہ کھانا تکلیف قسمت بنا ہوتا ہے وہ مہینہ جو کہ کم کھانے کا مہینہ تھا ہم نے اسے زیادہ کھانے کا مہینہ بنا لیا اتنا غیر رمضان میں نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھاتے ہیں تو بھائیو اللہ کی نعمتیں تو ہیں خوب استعمال کریں لیکن فضول خرچی نہ کریں اللہ کی نعمتوں کو اتنی بے دردی سے ضائع نہ کریں جو پھر دسترخوان سے بچتا ہے شاپروں میں ڈال کر باہر کچرے کے ٹوکروں میں ڈال دیتے ہیں کتنے ہی آپ کے بھائی ایسے ہیں کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں کھجور بھی مشکل سے میسر آتی ہے کتنے بچے ہیں جو بھوک سے بلکتے ہیں تڑپتے ہیں اور آپ اتنی بے دردی سے اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں ڈبلو ڈر ہے اس بات کا کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی اس طرح ناقدری کریں گے تو اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ فرما دے تو فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو لا آخدم اللہ بل في ایمانی کم اللہ بے مانا قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا بلاک یو آخد کم بما اقسب تم لیکن جس قسموں کو لیکن جن قسموں کو تم مضبوط کر چکے ہو ان پر تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قسم کی کئی قسمیں ہیں ایک تو ہے قسم لغف یمیل لغف جس کا اللہ نے ذکر کیا اور ہم نے مانا کیا بے معنی قسم اللہ فرماتے ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہے بے معنی قسم کس کو کہیں گے جو ناباقفیت کی بنا پر قسم اٹھا لے ناباقفیت کا کیا مطلب مثال کے طور پر وہ گھر میں دیکھ کر آیا تھا کہ عبد الرحمان گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس نے باہر آ کر قسم کھائی اللہ کی قسم عبد رحمان گھر میں ہے اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے گھر سے نکلنے کے بعد عبد الرحمان وہاں سے جا چکا تھا اب اپنے خیال میں یہ سچی قسم کھا رہا ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جا چکا ہے تو یہ اس نے قسم جھوٹی کھائی ہے لیکن ناباقفیت کی بنا پر تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے نہ دنیا میں مواخذہ ہے نہ آخرت میں مواخذہ ہے اسی طریقے سے بے خیالی میں زبان سے قسم نکل گئی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسی تقیا کلام بنا لیتے ہیں تو غلط لیکن بے خیالی میں زبان سے اگر قسم نکل جائے تو اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے اور اگر کسی نے مستحب یا مباح کام پر قسم کھائی تو اس قسم کا پورا کرنا واجب ہے اس نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں دو سو روپئے دوں گا ایک مباح یا مستحب عمل پر قسم ہے اللہ کی قسم میں دودھ پیوں گا اللہ کی قسم میں مدرسے میں جاؤں گا یہ جائز قسمیں ہیں مستحب قسمیں ہیں تو اگر کسی مستحب عمل پر یا مباح عمل پر قسم کھالی تو اس قسم کا پورا کرنا ضروری ہوگا اور اگر اس قسم کو پورا نہ کر سکا تو پھر اس پر کفارہ آئے گا وہ کفوارے کا ابھی ذکر آتا ہے اگر قسم کو توڑ دیا قسم پوری نہ کر سکا تو پھر کفارہ آئے گا اور اگر کسی نے قسم کھائی حرام کام کی مترو کام کی قسم کھائی تو اس قسم کا توڑنا واجب ہے اس نے قسم کھا لی اللہ کی قسم آج کے بعد میں اپنے گھر والوں کو ایک روپیہ بھی نہیں دوں گا ارے تو نہیں دے گا تو اور کون دے گا اللہ کے بندے شادی تو تم نے کی ہے گھر والوں کے ساتھ بیوی بی تمہاری ہے بچے تمہارے ہیں اور جوش میں آ کر قسم کھا لی کی قسم میں تو گھر میں ایک روپیہ بھی نہیں دوں گا اب یہ غلط قسم ہے نجاز قسم ہے اللہ کی قسم آج کے بعد میں اپنی والدہ سے بات نہیں کروں گا غلط قسم ہے تو اگر کسی نے مکرو کی قسم کھائی اللہ کی قسم میں شراب ضرور پیوں گا یہ حرام کی قسم ہے تو ایسی قسموں کو توڑنا واضح ہے اس قسم کو توڑا جائے حدیث میں آتا ہے عبدالرحمان بن سمرا عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا منها فات عن اگر تم نے کسی بات پر قسم کھا لی اور پھر دوسرا معاملہ اس سے بہتر ہو اور تم نے نجائز عمل کی قسم کھائی ہے تو اپنی قسم کو توڑو اور اپنی قسم کا کفارہ دو تو بھائی اس قسم کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں یمین منعقدہ تو یہ قسم منعقد ہو جاتی ہے نہیں انہ راجیون یمین مناسبہ تو وہ پہلی قسم تھی کہ مباح کی قسم کھائی مستحب کی قسم کھائی لیکن یہ قسم وہ ہے کہ جس کا توڑنا واجب ہے کسی حرام کے کرنے کی قسم کسی مکرو کے کرنے کی قسم تو اس قسم کا توڑنا واجب ہے یا نہ کرنے کی قسم نیک عمل نہ کرنے کی قسم آ اللہ کی قسم آج کے بعد میں مسجد میں نہیں جاؤں گا اس قسم کا بھی توڑنا واجب ہے اللہ کی قسم آج کے بعد میں قرآن کی تلاوت نہیں کروں گا اس قسم کا توڑنا بھی واجب ہے تو یہ ساری قسمیں وہ ہیں جن کا توڑنا واجب ہے اور بھائی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں یمین غموس غموس کا مانو پہ ڈوب جانا گویا کہ اس قسم کا اٹھانے والا گنا کے اندر ڈوب جاتا ہے جہنم کی آگ کے اندر ڈوب جاتا ہے یہ غموظ کیا ہے کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے یہ کبیرا گنا ہوا گناوں میں, سے ہے میں سے خاص طور پر ایسی جھوٹی قسم جس کے ذریعے سے کسی کا مال ہتھیار لیا جائے لوگ پرواہی نہیں کرتے جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں اگر دو چار ہزار یا دو چار لاکھ روپے کا فائدہ ہو جھوٹی قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں قرآن سر پر اٹھانے سے جانتے میں جھوٹا ہوں میں غلطی پر ہوں یہ پلاٹ میرا نہیں ہے یہ مکان میرا نہیں ہے یہ سامان میرا نہیں ہے لیکن کسی کا مال ہٹ جانے کے لیے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں یہ کبیرہ گنا میں سے ہے بخاری میں ہے عبداللہ عبد بن امر ربض اللہ عنہ سے رویت ہے کہ ایک دیہاتی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ ملک کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں بڑے گناہ کون کون سے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الشراقب اللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس نے کہا سما ماضا پھر کون سا کبیرہ گناہ ہے آپ نے فرمایا عقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا انہیں نہ حق ستانا تنگ کرنا پریشان کرنا اس نے پوچھا سنسا پھر کون سا بڑا گناہ ہے آپ نے فرمایا کہ الیمین الغموس یمین الغموس یہ کبیرہ گناہ ہے اس نے پوچھا بمل یمین الغموس اے اللہ کے نبی یمین الغموس کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ یوکا مال امرا مسلم جھوٹی قسم یمین غموس وہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بول کر کسی مسلمان کا مال ہتھ جائے یہ جھوٹی قسم ہے یمین غموس ہے اللہ کے نبی نے یمین غموس کو جھوٹی قسم کو شرک کے ساتھ ذکر کیا والدین کی نافرمانی کے ساتھ ذکر کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور صحیح مسلم میں ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من قطع حقا انما ان مسلمین بيمینه فقد اوجب الله فقد اوجب الله له النار بحرمه عليه الجنہ دو شف کفن کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال ہتھیاتا ہے اللہ پاک دو دوزخ کو حرام کر دیتا ہے سوال کیا وَإن کانا شیئن رسول اللہ اے اگر تے چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو پھر بھی دوزخ واجب ہو جائے گی اگر کسی نے جھوٹی قسم کے ذریعے سے مسلمان کا تھوڑا سا مال ہتھیار ہے چھوٹی سی چیز غصب کی ہے تو بھی دو واجب ہو جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ ان کا نا قیبن آراز اگر کے پیلو کے درخت کی لکڑی ہی کیوں نہ ہو فرمایا کہ اس کے لیے دو واجب ہو جائے گی جس نے جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کے مال پر قبضہ کیا اس کو ہتھیار لیا جب آپ نے قسم کی یہ تین قسمیں سنی ہیں ایک تو یہ ہو گیا یہ مین لغب بے خیالی میں قسم کھا لینا بے دھیانی میں قسم کھا لینا نا کی بنا پر قسم کھا لینا اس پر تو دنیا میں بھی مواخذہ نہیں آخرت میں بھی مواخذہ نہیں اور دوسری قسم یہ ہے کہ کسی جائز کام یا کسی مستحب کام کے کرنے کی قسم کھا لینا اس قسم کو پورا کرنا واجب ہے اور اگر پورا نہ کرے تو کفارہ آئے گا جو ابھی ذکر کیا جائے گا اور تیسری قسم یہ کہ جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھا لینا جس کو کہتے ہیں یمین غموس تو جہاں آپ نے یہ تین قسمیں سن لی اس کے ساتھ یہ بھی سن لیجیے کہ اگر کوئی قسم کھائے تو اللہ کے نام کی قسم کھائے گا یا اللہ تعالیٰ کے اسماں اور صفات کی قسم کھائے گا غیر اللہ کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے غیر اللہ کی قسم کھانا یہ حرام ہے اور اس میں کوئی کفارہ بھی نہیں ہوتا آج لوگوں کی عام عادت ہے اپنے بچے کے سر پر رکھ کر قسم کھاؤ مجھے اپنے بچوں کی قسم ہے مجھے بیوی بی کی قسم ہے یہ قسم, بی بی قسم, بی بی قسم بی بی جائز نہیں ہے بھائی غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے حتی کہ رسول اللہ کے نام کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے کسی ولی کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے بیوی بی بی بچوں کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے قسم صرف اللہ کے نام کی ہو سکتی ہے یا اللہ کی صفات کی قسم ہو سکتی ہے یا قرآن کی قسم ہو سکتی ہے یہ قسم منعقد ہو جائے گی اس کے علاوہ قسم یہ حرام ہے تو اگر جائز کام کے کرنے کی قسم کھائی تھی یا کسی نجائز عمل سے بچنے کی قسم کھائی تھی اور قسم کو پورا نہ کر سکا قسم توڑ دی تو پھر کفارہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ نے ذکر فرما دیا اتعامُ من تو پھر اس کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ کھانا کھلا دو دس مسکینوں کو او قسمت یا انہیں کپڑا پہنا دو لباس پہنا دو او تحریر راقبا یا ایک غلام آزاد کر دو اختیار ہے ان میں سے جو چاہے کر لے فمل یا جد فیام و اگر کھانا بھی نہیں کھلا سکتا دس مسکینوں کو غریب آدمی ہے کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا اور غلام تو آج کل دستیاب ہی نہیں کہ اسے خرید کر آزاد کر سکے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تین دن کے روزے رکھے فصیام سلاثتی اوم کا کفارت ایمانی کم ازا حلف تم یہ تمہاری قسموں کا کفوارہ ہے جب تم قسم اٹھا چکے ہو وہ فضو اور اللہ کہتے ہیں اپنی قسموں کی حفاظت کرو اپنی قسموں کو یاد رکھو جب تم قسم کھا لو جائز عمل کے کرنے کی قسم کھا لو یا نجائز عمل سے بچنے کی قسم کھا لو تو اس قسم کو پورا کرو تم نے اللہ کے نام کو بیچ میں ڈالا ہے تو اللہ کے نام کی حرمت کا خیال کرو عظمت کا خیال کرو قسم کو پورا کرو قسموں کی حفاظت کرو اللہ اکبر ایک وقت تھا کہ مسلمان خالی زبان کر لیتا خالی وعدہ کر لیتا تو اس وعدے کے ایفا کے لیے جان تک لڑا دیتا تھا تاکہ میری زبان جھوٹی نہ ہو